سلطان الغازی اور خان الاول مجاہد بادشاہ اور خان اول ان کی حکومت تیرہ سو سترہ عیسوی سے تیرہ سو ساٹھ عیسوی تک قائم رہی ان کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے مرکز کو بورسا نامی شہر کی طرف منتقل کیا تیرہ سو پچپن عیسوی میں قسطنقینیا کے بادشاہ نے سلطان اور خان سے مدد مانگی کہ دوشان نامی جو سربیوں کا بادشاہ ہے اس کے خلاف ہماری امداد کی جائے چنانچہ جب عثمانی رومیوں کے ساحل تک پہنچے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ رومیو کی طاقت ختم ہونے کو ہے اور ان کی حکومت گرنے کو ہے چنانچہ سلطان اور خان نے سمندر پار کرنے کے لیے ایک مخصوص لشکر کی تیاری شروع کر دی اس لشکر کے ذریعے انہوں نے یورپی ساحل کے بعض مقامات کو فتح بھی کر لیا بس یہیں سے عثمانیوں کی یورپی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک خطرناک زلزلے سے گالی پولی نام کا جو شہر ہے اس شہر کی جو دیواریں ہیں یہ گر گئی تھیں تو عثمانیوں کے لیے اس شہر میں داخل ہونا بہت ہی آسان ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کا کام آسان کر دیا اب عثمانیوں نے مزید فتحات کیں اب سالہ روڈس وغیرہ یہ بڑے بڑے شہر تھے یورپیوں کے انہیں بھی عثمانیوں نے فتح کر لیا سلطان اور خان نے جو ایک بہت بڑا کام کیا ہے وہ ایک لشکر کی بنیاد ہے دراصل ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جیسے کہ افغانستان میں آپ آج بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ عمارت کے دور میں بھی اسی طرح تھا کہ کوئی منظم فوج نہیں تھی عثمانیوں کے ابتدائی دور میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جیسے جیسے فتوحات میں اضافہ ہو رہا تھا تو ایک نظم اور ایک ترتیب کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی خیر الدین باشا نام کے ایک کمانڈر نے جنہیں خرا خلیل بھی کہا جاتا ہے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں ایک ایسے لشکر کی بنیاد رکھنی چاہیے ایک ایسی فوج بنانی چاہیے جس کا کام جہاد فی اللہ ہو اور اس لشکر کا باپ سلطان ہو اور یہ ایسے ہوں کہ خاندانی تعصب یا قبائلی تعصب کی بنیاد پر کل کو کوئی بغاوت نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ جو علاقے فتح ہو رہے تھے ان میں سے ہر ایک خاندان سے ایک ایک لڑکے کو لے لیا جاتا تھا اور اس لشکر میں ان لڑکوں کی تربیت ہوتی تھی جب ایک خاص تعداد میں یہ جوان تیار ہو گئے جن کی اسلامی تربیت کی گئی تھی جہادی تربیت کی گئی تھی ان کا پیشہ صرف اور صرف جہاد فی صبی اللہ تھا اور ان کے پیشوا اور روحانی والد سلطان تھے ان کا کوئی خاندان یا قبیلہ نہیں تھا ان میں بہت سارے یتیم بھی تھے اور جنگی قیدیوں کی اولاد بھی تھی مقصد جب ایک خاص تعداد میں یہ جوان تیار ہو گئے تو اس زمانے کے جو پیر طریقت تھے حاجی بیگ تاش ان کے پاس ان جوانوں کو لے جایا گیا انہوں نے اس لشکر کا نام یعنی چاری رکھا یینگ چار یعنی نیا لشکر یہیں وہ لشکر تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی فتوحات کیا کرتے تھے لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی خوبی بھی ایک حد تک قائم رہتی ہے بعد میں اس لشکر میں بھی خامیاں شروع ہو گئیں اور یہ اپنے حد سے گزرنے لگے تو سلطان محمود ثانی نے اس لشکر کے اکثر بڑوں کو قتل کروا دیا اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ اللہ سلطان اور خان مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے پینتیس سال تک حکومت کی ہے اکاسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور بورسا نامی شہر میں ان کا مقبرہ ہے انہوں نے عثمانی سلطنت کو اپنی بہت ساری فتوحات کے ذریعے طاقت پہنچائی تو دوسری طرف ادارتی اعتبار سے بھی انہوں نے حکومت کو منظم کیا اللہ تعالی ان تمام سلاطین پر خصوصی رحم فرمائے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ خلقه محمد ولا علیہ وصحب لا سبحان الا اللہ بحمق واتوب ونکوۃبل والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ